بسم الله والسلام على رسول الله سبحان الله وعلى اله وصحبه هم اهل الله سبحان الله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم علموا ان فيكم رسول الله لا يضيعكم في كثير من الامر لعلمتم ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينوه في قلوبكم حکی منذ بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق الرسول ونبي الكريم الامين سبحان الله صلاه وسلام عليك يا رسول الله وعلى يا حبيب مخدومی مہربانی جناب یاری میں معلوم نہیں کر سکیا پہ <laughs> <laughs> سبحان اللہ،, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ خوش آمدید عالم و سالن مرحبا میاں صاحب تبلا ہزار بار خوش آمدید نوازش فرمائی ناچیر نو ممنون فرمائے حضرت مخدومی پیر سید محمد انیب شاہ صاحب اللہ پاک انہوں صاحب عطا فرماوے صاحب نا اس مبارک آستانیہ کوٹلا شریفین مبارک سے فرمایا ہے بندہ ناچیر حاضری حضور پور نور میاں رحمہ اللہ صدقہ بولو منظور فرما مختصر وقت و جس موضوع سے کلام کرانگا اللہ شاہدو سے درد بیانایت فرماوے موجود عنوان جی صحاب اور اعراب میں تمیز تو کرو دوستو کچھ منافقین اور کچھ جو ہلا بعض روایات پڑھ کے انہوں تو خود بھی گمراہ ہوں نے دوسرے بھی کرتے ہیں صاحب قرآن امردو لا لائے, لائے مجمعین تبرے کردے ہیں اج کل ایک عجیب فضا چل پئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ اکرام جیسے عظیم لوگوں کے متعلق آئیم سلف تو ہٹ کے نظریات عقائد بنا کے انہوں نے برا بولتے ہیں روایتیں سمجھتے نہیں اسی طرح لوگوں پیش کرتے ہیں اچھل چردو پڑھنے کا بالا آ جا ا کوئی تمیز شرح اسلام کی نہیں ہوتی پھر وہ ترجمے پڑھ کے بخاری دے مسلم دے, فلانی دہابہ کرام کے متعلق عقیدگیاں پھیلا دیکھو جی بخاری اچھا لکھا ہے مسلم اچھا لکھا ہے کئی کہ سارے صحابہ جنتی نہیں کئی کہ سارے صحابہ جنتی نہیں کئی بوکتے نے حضرت معاویہ جانمی نے فلانے جانمی نے دوستانے گرامی میں صرف قرآن وچوں فقط فقت مجید دے وچوں بیان کہ جہلوں کو صحاب کے اعراب دی تمیز کوئی نہیں فرق کوئی نہیں یہاں پتا کوئی نہیں کہ صاحب اکرام کرام پیڑے نے صرف این گل سمجھ لو حضور پاک صلی اللہ علیہ مجلس شریف کے اندر آن قسم کے لوگ سن ایک آپ کے مخل ساتھی صاحب ایک کرام منافتی ایسے منافق جڑے بالکل اندروں منکر اور کافر سان بظاہر اسلام کا اقرار کرتے سن بادری انکار کرتے سن یہ بھی حضور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دی کچہریت آن جان رکھتے سن نو نہ اللہ نے صحابہ قرار دیتا ہے انبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور نہ صحابہ کرم یہاں صحابہ سمجھتے سن بلکہ لا علم لوگ حقیقت تو نواقف لوگ کافر فر ہزور کچہری اچھی یہاں آن جان کی وجہ بیٹھ کی وجہ ہزور صحاب کہہ سن یعنی اس وقت کے ارف نال انہوں کہ اسابا نہیں سن حقیقت منافقی نہیں سن منافقین سن کیونکہ اندر بالکل منکر سن کا سرخیل سردار عبداللہ بن بن ابئی مدن مدینے شریف دے رہن والا بندہ سی مدینے کا چودھری سی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم احمد شریف تو پہلے مدینے کا چودھری سمجھ نہیں سبحان <تصفح> اللہ تیسرے لوگ اچھا انہاں لوکاں کو اللہ نے قران میں جگہ جگہ تے صاف فرما دتا ولائق منافق جھوٹھے نے ولکن المنافقین کاذبون منافق جھوٹھے ولکن المنافقین لقاظبن منافق پکی پک گالیں جھوٹے نے محبوبہ کہہنے نے تو اللہ دا رسول ہے اللہ بھی گواہی دیندا ہے کہ تو اللہ دا رسول ہے لیکن منافق جھوٹا اللہ نے انہاں دی صاف تقریف فرما دتی ہو جاندا سی اندروں کافر ہیں انہاں نو صحابہ بعض حدیثاں وچ آکھیا گیا عبداللہ بن عبئی تو اس سے ساتھی نہیں لیکن محض لوکا عرب دے دیگر کافر لوگ اس دے. وقت دے سوچتے کمان دے مطابق ان سحاب نہیں آخیا گیا بعض سمجھا گیا کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ محمد کی کچہری ایک بین کھلو والے نے اس اصحاب نے اللہ د رسول نے ارف دے مطابق بعض حدیث نو اصحاب فرمایا ہے لیکن اللہ رسول اور صحابہ اخکار کے دے مطابق نہیں کافردے کے دے مطابق کافرجے سن یہ محمد یہ اس حدیث کا اس حدیث کے اندر آیا ہے کہ یہ عبداللہ بن ابئی نے حضور دی جدو کی جد تو نے آخیا اصل عزت زلیل ترین شخص نو کٹ دے آنگے اور اس مراد علی فبیس نے رسول اکرم اس وقت حضرت عمر نو پتہ لگا آپ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ میں اجازت دے ان سر سیر بارد دینا میں آپ نے فرمایا اللہ اکام نہیں کرنا انہا ناسا یقولون ان محمدن یقتلو اصحابہ فرمایا قتل نہیں کرنا لوگیں کہیں گے یعنی کیڑے جہے کافر لوگ نے علم نے وہ جانتے نہیں بھی سا بلی دشمن ہے انہیں آخنا محمد اپنے نو قتل ہے میری گل سمجھنا تر یہ حدیث بخاری مسلم بھی ہے جس وقت عبداللہ بن بئی کے قتل واسطے حضرت عمر نے تلوار کھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قتل نہیں کرنا کیوں کون گے کہ او لوگ مراد کافر یا لا علم جان خبر کوئی نہیں اندروں جھوٹے نے کافر نے انہیں آخر محمد اپنے احاب نتل کر دس بن اللہ بینئی نا صحاب آخیا گیا منافسان دے مطابق گمان دی مطابق آ گیا ہے اللہ،, اللہ نے, رسول نے،, صحابہ اکرام نے، نو کا حقیقت صحابہ نہیں فرمایا صحابہ اصل وہی سن جانوں اللہ صحابہ آخیا ہے جہاں مستفا کریم نے اپنے اتقاد کے مطابق صحابہ فرمایا ہے اور صحابہ جان دے سن کے گل سمجھو یہ حدیث مثلا ایک اور حدیث زلخ ویسرے والی وہ بخاری مسلم وہ جڑا خارجیاں کا پیو سی وڈیرا جنہیں رسول اکرم نوز بلا کیا عادل کر محمد عادل کر حضور نے فرمایا میں عدل نہیں کروں گا کون کرے گا اس وقت بھی حدرت عمر نے قتل کرنے تلوار دی اس موقع بھی آپ نے فرمایا کتاب تفسیل بخاری دن آپ نے فرمایا نہ قتل نہیں کرنا یہ ہوئی جملہ اس مقام تک ایک فرمایا ان کو لوگ محمدن محمد یکابا یہ لوگ کہیں گے محمد اپنے سنگیا مار دیا تو پھر یہ تو مسلمان ہونا ہے وہ نہ وہ ہو کے سارے تو نفرت کھا جان گے اس واسطے انہوں نے مارنا نہیں ہوں اتھے بھی حضور نے مناف اس ضلف فیصلے میں اپنے اصحاب فرمایا وہ ساتھوں گل نہیں سمجھ لگی لیکن کافرانے گمان کے مطابق ورنہ اور صحابی نہیں سی میری بات نہیں سمجھے کچہری بیٹھنا سر لیکن صاحب بھی نہیں سی کئی مجمع ایسے مجمے ہوں گے. ہیں جی محل جی? جی? محض تماشبین ہو گے ہیں مخالف ہون گے کی کی نظریات رکھ کے بیٹھے ہوں گے سینیاں دے ارادے ہون گے ہر مجلس سر بہن والا ساتھی نہیں ہوں کوئی بےوقف بندہ یہ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی. محفل شریف کے سارے حضور دے ساتھی نہیں سن ایک قسم دے اندر منافقین کی ایسے بالکل چکدے بھیم نے اور منکر نے حضور کی رسالت دوسرا وہ اللہ ۔ سی जेड़े मदीने शरीफ के आस पास जंगलों चह बदू सन जिन्हू अरबी आराब आख्या जाता है आराबी भी आराबी वाद एक आखिने आराबी बहुतियां आखिने आराब वो जड़े बद्धू सन ना मदीने के आस पास जंगल रेगिस्ताना सहाराव रह उन्होंने کئی مسلمان ہوئے لیکن کس طرح کے ہوئے بظاہر اسلام دی طاقت زور ویک یا لالچ مسلمان ہوئے لیکن مثلا اللہ فت ال کلو بھی لیکن, لیکن کمزور ایمان والے مسلمان سن از سنگ تو ہیٹھا دل ایمان نہیں کلما پڑھ لیا تیسری قسم منافک ہے سن لیکن ڈاما ڈول ایک منافق وہ سن چٹے چنکے وہ سن ابد اللہ بین بھائی ایک منافق وہ سن جیڑے ڈول۔ جی ویخیا اسلام دا اسلام دی کنی چڑھ دی تے نال ہو گیا جی لے تے ہٹ گیا, گیا انج دے ڈول میرے دوستو نہ پہلی قسم کے منافقا صحابہ شریعت آخیا گیا دوسری قسم دے کے منافقا صحابہ شریعت آخیا گیا انانو صرف سرف یہاں صرف صحابہ اگر آخیا گیا مہاد لوکان دے کفران دے گمان اور اعتقاد دے مطابق عقیدے دے مطابق انہا نو صحابہ کیا گیا صحابہ حقیقت جو ہی نے جنہا نو شرعہ نے صحابہ فرمایا تو ناچین نے انہا وچ تمیز کرنا سے فرق کرنا استے او ظالموں آراب نو اصحاب سمجھے بیٹھے ہو اے ذرا فرق تے کرو اصحاب رسول ایسا ایمان رکھتے کہ انختگی دی دی اور ضمانت دی دی اللہ نے قرآن چانن فرمائیے قیامت تک خدائی بدل سکتی مصطفی دے جڑے صحابہ شریعت جا کے گئے نے ان دے ایمان دے اندر کبھی تبدیلی نہیں آ سکتی دوجے لفظ ہیں دوسرے لفظ ہیں صحابہ بدلے نہیں اور جڑے بدلے نہیں وہ صحابہ نہیں. بولو بولو کو بندے ہو. کیا, کیا صحابہ بدلے نہیں اور جڑے بدل گئے وہ صحابہ نہیں وہ آرام سب اصحاب اور ہیں آرام اور ہیں اور میں قرآن چانوں اصحاب دے ایمان دے پہاڑ وانگوں مضبوط ہوکر سنا نا آراب کے بدل کا اللہ نے قرآن دے اندر آپ نبی صحابہ انستے دو لفظ بولن الا ایک گراش ہدایت سچے کا راشد کہا پہلے سادک کہا بعد میں اللہ جنہوں راشد سادک آ کے انہوں نے تبدیل کرے ہوں دیکھو پرانے مجید نے صحابہ دے متعلق کی ارشاد فرمایا تے انہوں دے ایمان دے پکے ہون دے راستے کنا لفظہ اللہ, اللہ نے ذکر فرمایا ہے فرمایا وَعَلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ اللہ اکبر فرمایا میرے دے صحابہ یقین کرو تو آڈے وچ اللہ دا رسول ہے تبے دو مانے رکھنے ظاہری زندگی باہر وستے ہیں اپنی روحانیت عشقے اندر وستے ہیں لا یوتی من منل امریک اگر رسول تمہاری بل فرض اتاد کرتے تو تم مشقت میں پڑ جاتے اگے لا برائے استدراک آیا جس دا مطلب ہے ایک وہم اٹھا پچھلی گل تو بیڑا خیال اٹھتا اللہ پاک رد کرنا چاہتا ہے وہ خیال کیڑا اٹھتا ہے کہ یار مطلب نبی یار جڑے نے اللہ فرما ہے اگر بال رسول تمہاری اطاعت کرتے تو تم مشقت میں پڑ جاتے اس کا مطلب ہے رسول کے ساببہ جو ہیں وہ یہ پسند کرتے تھے کہ حضور ہماری اطاعت کریں ہمارے پیچھے چلیں جو پسند کرتے تھے اللہ اللہ پاک نے اس وہم کو دور کرنے کے لیے ساتھ ہی فرما دیا لیکن ایسا نہیں ہو سکتا ایسا نہیں ہو سکتا کہ تصا یہ عقیدہ رکھو کیوں اللہ فرما ہے اللہ نے ہبا بھائی لائی گیماں اللہ, اللہ دور ہوئے مل ایمان اللہ نے ایمان دی محبت دلانے محبت سے پیار ایمان عشق کلو میں گمانے دے اندر اللہ نے سجا د ایسے گور ہوئے اللہ باگے نے فرمایا ایمان دے دلانے دے وجہ محبوب ہے محبوب بنا اللہ باگ فرماؤں گے ایمان دلوں دے, دے اندر اللہ نے محبوب کر دیتا اے ایمان کی محبت پاؤ آلوں دے, دے اندر اللہ ہے پھر ایمان نو دلان دے اندر سجاؤ والا بھی اللہ ہے اللہ جیڑی محبت دے وے گا اللہ جیڑی سہ نجاوگا پھر کون ان کے دے دل دے بچوں لے جاوے گا کیا شیتان ایمان کون کران یہ ایمان دا پیار نبی یار دلوں میں پایا کلو پہ کم اس ایمان اساں سجایا جن اللہ صاب کہ میری گل نہیں سمجھ آئے کہ محبت کی لین آئے گی جب ایمان دا پیار ہے میں قسم خدا دی کر کے کہنا ہوئے کوٹلے شریف دی سر سے رہن والے ہو اللہ پاک نے میاں کوٹلوی سرکار میاں امیر علی سرکار رضی اللہ تعالی میاں امیر الدین رضی اللہ تعالیٰ آپ سرکار دے دل شریف دے اندر مرشد دے وسیلے مکان شریف والوں کے ایمان سجایا محبت آپ دے دل چمان بھی آئیے اتو پھر محبت شیر شیرے پانی ہے ایماندار دس کیا کچھ سوچ سکتا ہے ان فرق آیا ہوگریزوں کی دنیا سارا نے سچی دسی تو فرق آیا ایمان دے دلوں میں ایمان کیوں نہیں نکلیا اللہ سجاوے مرشد کے وسیلے نہ نا نکلے اللہ سجاوے میں ولیامان سجاؤ والا ایمان دا پیار پاؤ والا اللہ ہے اور فرق کتنا ہے, ہے صاحب محمد کریم وسیلہ لکھ لانا تے ایسے اکیر ایسے رکھن والے سورہ دے جڑے آخر بلیاں دل چی باہر نہیں نکل سکتا وہ لان پیا ولی دا وسیلہ ہوے ایمان نہیں نکل سکتا جی لمبے یاد ہے ایسے کتے نے آگے بھی سننی للکار ہے جب تک پورا چاند رہے گا سنو پہ لگ نہیں خالی اللہ گل کر کے ساتھی دیکھی جو ایماندار محبت وان ہو گئی اللہ دی طرفوں اللہ نے پائی پا ہے ایمان سجایا ہے نہ ایمان کی زد کفرے ایمان مخالف کفرے اللہ فرمان <وَالْعِسْيَار> اے نبی یارو اللہ نے نہرمانی سا, یہ سارے گنا کفر گنا کفر بول دے نہیں کفر کیا کفر دے اسباب اللہ نے بارے دل چیزیں نفرت کرتے ہو تو تے کفر تو نبی یارو جی میں گدگی تو نفرت ہوتی آئے ہائے ہائے بولو تو صحیح بول مر یہ اللہ نے بل بلر کی کیا بلبل بول طبیعت بدل سکی بول دے سی ہو سکتا ہے کہ بل بل آشک ہو جاوے ٹھٹی سے کان کی طبیعت وہیت بھی نہیں بدل سکتی بھی نہیں بدل سکتی کان ویکیا بول بل نو دینی ویکیا لانسیاں شرم نہیں آتی خدا بل بل بنا طبیعت محبت کرے بل بل اللہ دے بنایا اللہ دے بنایا کدی بول بول نو بدلیا نہیں ویکیا فرمانے اللہ فرمانے فرما میرے نبی یارو میں بول بول فلا پیار اللہ نے پایا ایمان دے نال پیار اللہ نے دلن پایا جل بل نفرت ہوتی ہے گندگی گلازن تو او نفرت اللہ نے پائی ہے معلوم ہویا نہ بل دی طبیعت بدل سکتی ہے نہ محمد जगवीर नारे रिसालत नारे तकदीर हुजूर शेर इस्लाम शमशीर बेरिया उस्ताद रहलमा मुफ्ती फजल अहमद सिश्ती साहब हाजा मोहम्मद शमी लजपैन हाय हाय हाय सिश्ती जीवे सिश्ती जीवे सिश्ती توجہ ہے سوڑے ذرا بولو اللہ تو دوستوں یہ اللہ نے اپنے مستفا دس اور اگو فرما دے فاضلم کہ جو کچھ تھی آکھو کہ تے کسی عمل دا کمال ہے یہ فضل و نعمت ہے یہ و احسان ہے ہمارا کہلوں میں ایمان محبت پائی اور فص تو نفرت یہ نبی یار دلان اور جس وقت یہ شے اندر آ جاوے اس لے ایمان کامل دو چیزاں اسلام ایمان کی محبت برائی تو نفرت جسے آ جے اس لیے بولو ایمان کی ہو جاتا ہے یہ اندر ہی پھر ترقی تو روجے جنہ مرضی کو کر لینا دوستو اللہ پاک نے اصحاب سورت ایک سارا کچھ بیان ہو رہا دا ہے دا دا <Escube> بات اللہ پاک نے اندازنا کا فرما کے سبحان اللہ پھر انہوں نے آپس کے اندر جو اختلافات یا لڑائیاں ہو گئی انہوں ذکر کر کے پھر بھی فرمایا رد ہو جائے جہ محض لڑائیا اختلاف وجہ ٹولہ نو کافر کہہ چکنے والے ادر یا ادھر والے ادر اندر رد ہو جاوے کہ کم بختا ایمان ایڈا پکا کا کہ میں ایمان محبوب کر دیتا ہے اے جو بھی قدم اٹھا دینے یا ایمان واسطے نے یا شہ نہیں آ سکتی پتہ نہیں پڑھتے موٹے لفظ فرمانہ فزانے من المؤمنین نہ دلو ف اصلے ح پائہ ہوما فائ بغت ااحدا ہوما من الخرا فقا للتتی تبغی حہ تفی آائلہ عمللل فائ فاصلے ہوائ ن ہوما بہ عےواات اللہ دیکھ رہا سی حضرت مہاویا کے حضرت حضرت اور حضرت سلحاد مولالی حالات پر نے پہلو یہ مسلمان لو اگر یہ مومنٹ جہی اگر آپس اختلاف کر لیں لے مومن ہی رہن گے مومنہ دے دو گروہ مومنہ دیاں دو جماعت آپس دے اندر لڑ پکرسی نہ سونا اللہ کے پورا بھی سنو کیوں سو پر, سو پر فرما رہا ہے اگر مومنا دو جما لڑ معلوم ہویا۔ ادھر بھاوے علی تے ادھر معاویہ ادھر محب... علی تے ادھر تے زبیر مومن نے اللہ نے پہلو فرمایا ہے ایمانا سوچے نفرت رکھ دمان اللہ عج رکھا نکل سکتا ہی نہیں جدو نہیں نکل سکتا ہر جی لڑ بھی پمجی جی لڑائی دے حال موہ پے ہاں لک میرا دے رہے ہیں توجہ ہے پھر سمجھو من اگر دو لڑ آج پترا اللہ دے اے لڑائی دے مومن نے تو ایک نو کافر دوجہ مومن آر پیو کے فتوے نہیں چلنے دے اللہ دے قرآن دے حکم چلنے <تبع> <تصح> للکار ہے للکار ہے للکار ہے للکار ہے للکان ہے, للکار ہے, للکار ہے اللہ جانتا تھا! خدا کو بتا دو کیا اللہ نہیں جانتا تھا ایک طرف علی ہے من کن جما ہو پالکن مولا نہیں جانتا تھا خدا اللہ نے کیوں فرمایا اگر مومن لڑ پڑے دو جماعتیں مومنی سیمنل موم معلوم ہوا اللہ جانتا تھا پھر بھی بتا رہا ہے لڑائی کے حال میں دونوں مومن ہیں وہ لڑتا ہے تو ایمان کے لیے اور کفر کو مکانے کے لیے یہ بھی لڑتا ہے اسی عقیدے کے ساتھ دونوں متحد ہیں لہذا لہذا اگر طریقے میں فرق ہے عقیدے میں فرق نہیں طریقے میں فرق ہے عقیدے میں فرق نہیں میں فرق ہوتا تو اللہ فرماتا من من اب بول تو نہیں اللہ اکبر پھر فر ایسے مقام سے فرمایا اگر ایک بغاوت کر جاندے تو پھر کے واپس لاؤ میری گل سمجھو پھیر کے لیکن ان مومن تو بھائی بھائی ہیں مومن انہوں لڑائی کر کے بھی پرانے تا کر کے صحیح سندان المولا علی تو دے آپ تو پچھا گیا تو ہاں مقابلے دیں اہوان والے اے مشرق نے فرمایا من الشرق فرر کافر نے فرمایا من القفر فرر منافق نے منافق اللہ قلیلہ اللہ گئی کون نے فرمایا اخوانو نا بگا لینا یہ سارے پرا نے جنہیں سڈے خلاف بغاوت کی مولا علی بھائی علی تر بھرا کافر ہو سکتا ہے بڑی لانتی اللہ فرما ملبو میرے اللہ فرمانے پائی نے لڑائی کے آت نمبر ستر اٹھ نو پڑی چل دسی میں ذرا بھی خیانت اللہ نے فرمایا اے لڑائی دے حال چی مومن نے اللہ فرما مومن برا نے, نے مومن بھائی نے علی پاک دے اللہ فرماوے علی دقابلے چن والے برا نے کی فرماوے اے بھائی نے فرما یہ لانتی قرآن آخرا نے علی آخرا نے یہ آخر کافر نے تو یہ مطلب ہے یہ سمجھتے نہیں علی کافر نے سمجھ نہیں لگی سمجھ نہیں لگی لکھلانا سے کیسی عجیب محبت علی ہے اسی کو محبت علی کہتے ہیں اور لانتیا موم سمجھتا ہے جی میں علی کامل مومن ہے انہوں کے کیونکہ علی کے بھائی کافر صاحب کیونکہ اللہ فرماندا مومن مومن کا برا ہے جیسا آخان گیا وہ کافر نے تو پھر میں اس بالی فتوا لگنا کو جائیں سمجھنے لگی اس, واسطے, اس واسطے. قرآن ایمان نکلن والا نہیں لوگ نے جنہ نے جگ دے, دے, دے, دے, دے, دے دل ایمان پا رسول پاک دے واسطے نال اللہ نے ایمان پایا صحابہ دے واسطہ نالیمان پہ لوکان دے دلائیں پھر اسے طرح سلسلے چلپ ہے چشتیاں دے قادریاں دے نقش بندیاں دے زوروردیاں دے پھر آپ اپنے ولی بن گئے انہاں ولیاں دے وسیل نالیمان پہ انہاں ولیاں دے دلائیں لہذا آئے تھے کوئی تبدیلی آلی ہون میں پڑھنا اصحاب دا دس دتا اعراب دا دس نے جنجائش وقت آنا پھر جان وہ اللہ نے قرآن دس دتا ہے پھرن والے آتے پتے دس چالیا ہوں فرن والے اللہ اکبر دوگرا بولو سبحان اللہ قالت الاعراب و آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم وان تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من اعمالكم شيئا ان الله غفور رحيم فرور کی گال اقالت گا کالا اصحاب دی گل سنا گیا آرام بھی سنا لگا اللہ فرما آبیا نے آخیا بدوا نے آخیا بدوا نے آخیا کی آخیا آ منا اصا ہی مان ہو گئے اللہ فرما دم کو مینو محبوبہ فرما دے تو ایمان نہیں لا بدبو نے کہا بھی اللہ نے محبوبین لیا آخو اسلام دا ڈنڈا طاقت ویچ کے جھک گیا اسلام دمان ہالے دل بڑھیا وا لمبا جد فول ایمان کلو میں کم وہ تلوں میں ایمان نہیں اتریا حالے سنگھوں نیڑے نیڑے لگا فردا ہے اس دل چ نہیں اتریا وہ پچھلیا کا ذکر سن لیا دسیا پچھلے سنگی سن جی سحب سن گیا دلوں میں آپ کی واری آئی وہ اپنے آپ آ جائیں اسے نقطان کرنا نبی ساب زبانی دعی نہیں سن کرتے اثمن وہ اپنے اپ کے ایمان دا ثبوت جگ نوں جگ نوں اپنے عمل دے نال پیش کردے سن اونے ڈر دے رہندے سن پتہ نہیں مومن ہے کہ نہیں حضرت سیدنا عمر بن خطاب جیسے کامل مومن عاشق نے حضرت حذیفہ بن یمان نو پچھیا یاراں تینو رسول اللہ نے منافقاں دے پتے دسے نے کدھر میرا نام سے نہیں تو معلوم ہویا لوگوں میں نے اور روا لوگ ہوں نے انہوں آخر الٹا ڈرتے رہتے اللہ تصدیق فرما ہے بے مثال بومے نے نار تک میر نارائد نارائ تاقیر اپنے آپ آ کے مسلم اللہ فرمند لمب تو میرے گرما مسلمان گے جی مرضی حالات نہیں جہا مومن آخنا نہیں پہنا جاخلا رہا مومن نہیں ہوں بولے عمرو جی اور پڑھ کے بھی بندہ کوئی بند مانجی سن اللہ نے یار آپ ایسے ہیں وہ کہتے ہیں ہم مومن ہو گئے مومن نہیں ہیں اسلام نہ کہو امن نہ کہو امن تمہاری شان نہیں اسلام نہ کہو کو لمبا ید ایمان کی کھولو ابھی ایمان تمہارے دلوں میں نہیں اترا اگر اطاعت کرتے رہو گے اللہ رسول کی اتاد کرتے رہو گے تو پھر ایستا ایستا ایمان جو ہے وہ تمہارے دلوں میں جگہ کرتے کرتے کرتے کبھی کر لے گا ہاں جگہ بناو گے سمجھ نہیں لگی گل دی اس واسطے کام میں لوگ بھی مریت کرتے ہیں ورگیاں ورگوں ساڈے ورگیاں مانسنگ والا آتا ہے چلاد نظر چکر نے بڑا دل پسند ہوا ہے جفی بڑا حصہ لے رہو ہاسا نالیا ہاسا نہ لیا مکان شریر ہاسیا آ جا رہی ہے مگر کرم والے جیسے سیزاں کا پیر بن کے جا اور جنا دل بچنا اترے اور بندہ بدو کا بدو آئے ہو جتھے تیرا عشق ہوا ہوا اتنے میرا سر ہو کے, کے, کے بلجا भर जा बुले समझाइया बैणर जा बुले सैयद आखे बिच समझ जा جنت پایا یار سل لا حچار یار نمکھا نمکھے اللہ جب دل وی ਤਨਿਲ ਵੇਖਵੇ ਨਮਕੜਾ ਨਮਕੂਲੇ करके नी के दरीरा फूला इतने फुला, फुला जीदे ने। जामी फरमाद ने जामिया इश्क का बंदा बन गया है हम ए नी मैं पुत्र खिला इश्क द रहा नसब नहीं वेख दे अदब वेख लेने ला, ला, ला, ला, ला। ए ला, ला, ला, हुण, हुण, होड़, होड़, हुण, हुण। इशारा दिता जिन्होंने मान लगा फिर बदबूओ अपनी थानी पहुंचा एद मतलब मुड़ सकता इतो एवे ना अल्लाह ने इशारा दे दिता बदूओ ایمان دے, نکلن دے خطرات ہیں پر ہزور دشارہ آپ بھی پے نکلنا نہیں دونوں پاس جی لڑ بھی پائے لڑنا ایمان یہ غلطی ہو جائے خطاشتہ ہو جائے ہوا نہیں رلا قرآن اور کی دے ہوئے اشارہ مل گیا تو ایمان نکل سکوں فل نہیں مار فلو کیونکہ ہال تھا کی لائن نہیں اتریاد کوئی اشارہ میں سچا ہوا کدو سچا ہوا جدو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تو تشریف گئے دو ٹولے بن گئے ایک ٹولی اسلام چھٹے ایک ٹولا اسلام چھٹھا کہڑا کیڑا سی کیڑا سی حضرت قبیصہ بن سا کبھی <سلام> نبی پاک سرکار کی ہے لیکن ہلک تو کوئی فرمان نہیں سن سکے بہت بڑے محدث امام تابے جلیل القدر رویت ریاست والے امام ہوئے روحت ریاض لال دساپی بھی آ سکتے ہیں آپ فرماندے ہیں جس رسول اللہ کا انتقال ہو اسلام والے کبھی سب فرما نے سن معلوم یار کسے نے نبی جان تو بعد دل چکیا نہیں کے کوئی حضرت ابو سفیان حضرت معاویہ حضرت حضرت مغیر بن شعبہ حضرت ایسے صحابہ ای حرتان کے اور بیٹے ان میں سے کوئی بھی سے ہوا ہو نہ بڑی عجیب گل ہے نہ شیعہ تاریخ یہ کہتی ہے میاں صاحب نہ سنی تاریخ جنہ نے اسلام چھڈیا سی سدیقی اکبر نے انہوں جہاد کیتا ہے حضرت ابو سفیان ہورتیا ہوا دوسرے ہویری گل کوئی اس پاس در نہیں اگر اسلام کو ہٹنا ہوں پھرنا ہوں گا موقع سی دے جان بعد دنیا توجہ در اے ادھر نہیں رلے یہ کہڑے پاس توجہ اس جماعت جیڑی جماعت لڑی اور لڑ کے واپس اسلام میں لے آ ہے سمجھ نہیں آئی نہیں لڑن والے پاس سن انہوں پاس نہیں سن ہوں ج من ہر فیمیاں لڑن والے سنو فرمانو منو نل من بے اللہ سونا فرمان کے بدوا دی گل کر کے بدو دلان میں ایمان آلے نہیں اتریا ایمان نہیں اتریا یہ گل کر کے فرما ایمان صرف اوہی دے جی اللہ رسول کا ایمان رکھتے پھر کدی شک چ نہیں دے پھر فی کر دے نے جاہ دو فی اللہ اللہ جان رستے نظرانے جہاد نے اللہ کے دے رستے دے اندر جہاد کرتے مالو مویا پاک رب نے دسیا ہے جڑے بدو سن او کچے مومن سن وہ پھر لڑن والے پکے مومن اللہ فرمان یہ ہوئی سچے نے یہ ہوئی سچے نے یہ ہوئی پکے نے کچھ پکے لڑے نے بولو اے کچیا نال پکے لڑے نے جھوٹیا نال سچے لڑے نے گمراہ ہدایت والے لڑے نے عجیب گل یہ کوئی اللہ دے فرماوے لڑ والے سچے مومین پکے نے تو لانتی ہے سیکی کے اکبر جی اللہ فرمان پکے نے لڑن والے نے کافی رکھی جانا ہے وہ کافرا تیری پلا آئے نار تحقیق نارائ غوثیہ عظمت شان مصطفیٰ عظمت صحابہ اکرام شیر اسلام عمل محمد فضی صاحب مرف جڑے ہو گئے چلو بندہ آئیمان سن جی اللہ سچے لانتی بچے نہیں رسول پاک دے وصال تو بعد کن کیا سی کہے لڑے سن اللہ تے عمر فرمان دے نے اسرے جسلے ابوبکر گھوڑا تیار کیتا تے لڑائی واسطے جان لگ گئے نے حضرت ابوبکر عمر نے لگام کھاڑ کے اکھیا کیڑا کام کرن لگو کلمہ پڑھن والے نال لڑن لگ گئے کلمہ تے انہوں نے چھڈیا دین چھڈیا کلمہ تے معلوم جہاد کرنا پر سیل چڑھتے حضرت عمر نے کی فرمایا تھی ابو پکھر لڑنے پڑھنے والے <متصف> میں تب بھی یاد کرانا اصل نماز سے زکات میں جدا نہیں ہونا کیا مطلب اچھا یہ نہیں کرنا اے آخر ساتھ کچھ دن سے چلیں گے کچھ تے نہیں چلانگے نا यी कर देना ऐसा ये आखिर कुछ ते चलांगे, ते चलांगे। ते ते ते तो चला कुछ तो नहीं चला ना अस आखे पूरे तलना पैना बच सकते हो जे अ चले तो तलवार के थले आना पैना वो बोलते नहीं जी य मतलब यह निकलिया کلمہ رسولدا پڑھدہ بھی رہے اور دین چھٹی کھڑا ہوئے انگریزی دین دو تو تو کیا کھڑا ہوئے نا اگر عمر جیسے ہوں اور صدیق جیسے ہوں علی جیسے ہوں تو وہ یاد کریں گے جی مسئلہ آ جاتا ہے سمجھ کوئی نہ سدیق لڑنے لڑنے حیدر حضرت حضرت معاوضیا لڑن والے انہوں نے فرا لڑن والے منافق نے سچے مومنٹ نے کانتی نے بے مان آخ میری گل نہیں سمجھا لیا اور سنوے تھے ایک پتے دی گل کرنا اللہ پاک نتے سے منافق کتھے کتھے رہندے کڑے کڑے لے دسا ممن حولتم من ال اعراب منافقون و من اہل المدینتے مدینے والے آس پاس وہ جیسے دس چکی ہوں جنگل کے سے میں بدوا بچوں کوئی منافقون پک گیا بن بئی عجیب گل یہ کہ قرآن پورے مکہ منافق نہیں آخیا گیا آپ مکا کے کسی نے منافق آخیا گیا ہوں اتنے نقتا سمجھ اتنے منافق عبداللہ بنو بھائی تب حضور د آئے تشریف لیا طاقت قائم ہو گئی وہ درا سی گئی منافق بن گیا جی مکے کے کوئی منافق نہ بنیا جیڑا بنیا کھرائی بنیا کر کے پورے پرانچہ کوئی نہیں مکے منافق حضرت ابو آپ منافق آک نے پوچھ لانتی حضرت ابو سفیان تے انہوں نے پتر اے آرابی نے جنگل دے رہن والے سن یا مدینے میں رہن والے سن یا مکہ وچ رہن آلے سان لانتیا تھے جے مکہ ویچ رہن آلے, جی آلے سان نا مکے والے منافق کوئی بھی نہیں ہوا یہ چوہدری سن مکے چوہدری ابو سفیان چوہدری سن معلوم ہویا ابو سفیان منافقت کا کوئی کام تعلق نہیں رہا کی مکے والے نے منافع یا آلے دولے سن یا بدینے سن تا کر کے جد مسلمان ہوئے نے ہمیشہ اسلام کی خدمت جی رہے نے مخالفت چیزالفت نہیں آئے. کر کے مدینے کے تاجدار نے حضرت ابو سفیان نو نجران دا والی بنایا کہڑے علاقے کا جتنے عیسائی راندس سنی عیسائی نجران دے عیسائیاں مشہور علاقہ نجران اپنے زمانے شریف کے اندر حضرت ابوان کملی والے نے نجران کے حاکم بنایا دس مصطفیٰ نے اعتماد فرمایا عجیب عجیب کہیلا سکیف بستا اس علاقے لوگ سکفی کہ ایک حضرت ابو سفیا دو جی, مغیرہ بن شعب. سو جی رسول اکرم سرکار دے. حکم نال جا کے بت بن اتنے منافقت بنے والا لینا ہو بولو اگلی گل حضرت عمر کے دور چ حضرت ابو سفیا کس درجے کا سمجھا دیا اور کچھ مرے تھن اور بڑے بڑے لوگوں کا ظلم بھی دکھاتا بتاتا ہوں مجھے تو اگلے دن پتا چلا ہے ابد البر کے اندر بھی ذرا تشجہ پایا جاتا ہے میں تو حیران ہو گیا ابو سفیاان کی روایت صحیح سنو سبقات کے حوالے سے سند ایسی ہے کہ بخاری گل مکان لگا توجہ ہے حضرت عمر کے دورے خلاف جدر جنگ جرم کوئی حضرت سہی نے بنے مس جلیل قدر صحابی نے حضرت مسیب صحابی نے مسر مان جنگے جلموگ کے اندر کھڑے ہیں رومیا گوریا جنگ ہو رہی تھی اس جنگ کے دوران سناٹا چھا گیا خامدت لواد آواز بجھ گئی ہر پاسے خاموشی ہو گئی مسلمانوں بڑی پریشانی بن گئی جی گیا صحیح مٹر مسیب میں دیکھنا وا شخص آواز نسر اللہ ہک کرب یا نصر اللہ ہر کرب اللہ دی مدد نے آ جا اللہ دی مدد نےڑے آ جا برفا رازی میں اپنا سر چکا میں رب رو پکار مدد پہ منگنا اسلام واسطے فرماند نے میں بیٹا حضرت دے کے یزید جزید چکے ہوئی ہے جھنڈا حضرت گوریا جنگ ہو فتح ہوا ابے ابو سفیان ہوئے سبحان اللہ معلوم ہوا جو لوگ ان حضرات کو کافر یا منافق سمجھتے ہیں وہ ملعونین آراب اور صحاب میں فرق نہیں سمجھتے اور ان کو آراب کی جانب رکھتے ہیں جبکہ یہ صحاب کی جانب ہے نہیں سمجھ لگی نالے جی منافق ہے اور butterfly... نا چٹان <topans> शतान सिर्फ बसा ही पा कई बड़े ही हरामी ने बड़े ही सुर ने तेन पता है जे चलती गल इसे तरह ही चलिया किड़ थी سلسلہ ویٹے میرے علی پیر سیال آیا بیٹھا میں سارا بچ جہر سد نے نا وہ بلیم گے نہیں جد ان کے مرید کے خلیفے پڑیر لوگ سیدان نو یہ راہ چلانا چاہتے پرستے می نیڑ کوئی وہ سید لمبیاں پیر نہیں <laughs> پیر کوئی, دا؟ دेशक, دेशक. کوئی پیر بن پیر بنتا اپنے آپ پیر بھی ہوئی مرے مثال گل وی انہاں فرمایا لیکن یہ کھڈنے بہت کچھ کرنا پہ وہ پورا ایک نساب طریقہ लंघना पलते फिर जाके मखण निकलता है दुध कि गर्म करो कि गर्म करके फिर लिया लिया जाग लाओ जिन्हू खटा थे। जम्मन फिर जमेगा जमण तो बाद यह फिर खुदा कुदरत यह दुध के अपने आप नहीं हों खा कि घरों लैना पाय بولو مری کٹا کسی دروں لینا پہ اگر تٹا کٹ لوا کٹا بنیا نہیں تیرو دے گا پھر کٹا لگ جم جم ج एक थां टा है पेलो इधरों उ हलता हिलता खटा लगेगा हिलना बंद हो जाएगा फिर रिकना पैना है फिर मखन निकलद मेहनत दो बाद मखन निकलना फिर भी लस्सी रह जाती है फिर अग के उपादा है لسی سڑ جی گیو تر نہ جنایا جاوے مکھن خراب ہو جے گی بن جاوے پھر مکھن خراب نہیں ہونا خراب نہیں ہونا پام سال بھی پیار ہے جڑا جنو نے معرفت شریعت رسول بنا طریقت رسول دے عمل دمل دے محنت بنا جی جی جی جی حقیقت حقیقت اللہ ہے مارفت پہچان ہے میری گل نہیں شریعت مکھا شریت والا شریت طریقہ جنوبیا صاحب پروسیجر کر رہے ہیں دی دی دی دی دی دی وہ پروسیجر ہے وہ کرنا پہنا ہے وہ عمل ہے وہ گزرنا پہنا ہے پھر حقیقت رابے تری گل پوری ہو جاوے گی حقیقت اللہ اس بعد پچھان آ جاوے گی بھی معرفت آ جاوے گی پھر اس معرفت کے درجے نے कई मखण तक पहुंचर इस अग् बद गए मियां कोटले वर्गे मिया शेरे पानी वर्गे घ्यो बना लें शरीत यह दुद्ध जिना मर्जी तैयार होखन घ्योच लेकिन कट नहीं सकते सारी त्याड़ी हाथों से मली मल जा مرضی کیتی جا کچھ نہیں حاصل ہو سکتا گرم کر گرم کر سریت کے اندر تپش پیدا کر سیر جب شاگی مل کھٹا کٹا دے وہ کٹا کی ہوتا ہے خیال مک گئے پھر شیر ربانی و رات دن اللہ تے اللہ د رسول خیال رک جائے پھر خیال ادھر ادھر جا نہیں مرشد نے جاگ لا دیتا محنت کرسول فرما برداری محنت مکھن اللہ مکھن کر کے کے سارا جو بھی کٹا کسی تھر کپڑا بھی لگا پھر دنیا دی محبت ہے تس بھی दली ना फिर की लैना तस्वीर फड़के चिले खटे पर को ना खटे ना ख्याया की लैना चिलिया मड़के نارا تقدیر نارائشان تاقیر نارائد ते तस्बी फिरी पर दिल्ली न फिया की तस्वीर फड़के کٹے پر لب نہ ملیا گیلینا چلیا بڑکے علم پڑیا پر ادب نہ سکھیا لینا علمو بڑ گے پوجات بنا سد جمع ن بو بہو جاگ بنا سد جم سے ن بو پہ got it, got it, got it, get it. Not at the beer, not سلطانیہ شیر اثر والا مفتی محمد فضا مچی صاحب امام الغرط مفتی محمد فضا مچی صاحب نقیب فکر کی دورہ حضرت حضور قبلا خاجہ محمد شفیع اجپال آسان لیا کوٹلا شریف آسان شریف آستان لیا مکان شریف آستان لیا امام بابار شریف میرے دوستو حضرت امیر معاوی اللہ تعالی نو شہید کیا کر پٹھا ہرمی بندے کام دیا پوچھا نہ شیتانو ہو آپا چویا ہی سٹنے لڑائی مائی وہ چویا سٹیا نا شہد آ بیٹھی مکھی مکھی کے پیچھو آ گئی کرلی کرلی نا سگاہ ملی بلی ناسے کتا اگلا اٹھیا کتے مار دکھا میری بلی بھی کاندہ دونیں گھر کی لڑائی بن گئی شیتان نے آخر سنا سا آپ چویا ہی سٹیا پرامی لوگ چویا ہی سٹتے ہیں تو سداں کا پٹا ہی باہر جب سنے عقیدے اسلام نو دین چھ بیٹھے گا تے انہاں رال گا جی چکلے گی ہوں نے قرآن نہیں ویکیا سی آنی دیا پترا اللہ قرآن سیاح جی قرآن چک کے تق کر نکل انی دیا پترا اج تو بعد میرے گلی جانا دستا جا میں انہیں آخر گل بڑی کی اچھا پھر اب تو بعد ویکھی کرتے ہیں میری گل نہیں سمجھی خدا اللہ بڑے افسوس نال کرنا میاں صاحب شاہ صاحب غور کرو دیاں دو سلطنت ہوئی دو ہندوستان سلطنت عثمانیہ یعنی نہیں کرتا آخری ساری حکومت ارب چی عثمانیہ عثمانیہ وہ سلطنت عثمانیہ حکومت عثمانی حکومت سلطان عثمان اول نے بنائی سی چھ سو سال ہنفی سن پکے پکے ہنفی سنی سارے بادشاہ میرے دی تاریخ بھی پی ہے تصویر وہ سلطنت اور بڑے افسوس نالنا پہنتا وہ سلطنت گئی اتنے مکے کا شریف مکے کا ہاکم بنا سلطنت اسمانی والے ہمیشہ سید میں رسول دودے پہ رسول اولاد ہی ہاکم رہے ایمان دا کس درجے کا ہمیشہ مکے حاکم کے نائب سید دا سی مکہ جس برطانیہ جنگ کی سلطنت عثمانی اس وقت جسل برطانیہ نے جنگ کی سلطنت مسلمانہ دی ختم قائم گولی چلی قابے دی بے ہوئی روزے رسول جو کیتیاں سبب کون پیا بنتا ہے ادھر بھی برطانیہ سید رل گیا ادھر بھی برطانیہ سید رل گیا जोड़ा यूद नल बैठे गए वो रसूल दे मुकाबले गया के मुकाबले च आ गया नाने की हकूमत तोड़ावना काफर बनावना किम मेरी गल नहीं समझा हूं सजदा कदी सोचा जिन्होंने अगले खिसला ल پسلا کے غلط راہ سجدہ کی حکومت قائم ہو گئی سو سال تے ہو رہے تھے سید بھی غیر سید بھی ہر ایک پڑک فڑک کے بہ رہا ہے کچھ بنتا بھی نہیں جان چی بھی نہیں حضرت پیا برطانیہ پھر یہ مطلب ہے انصاف دنیا تو ونجی ٹر گیا جڑا سی اولکی کا مسلمان ہوگا وہ کد بھی حضرت معاویت کے ابو سفیان کے خلاف زبان نہیں کھولے گا کیوں قرآن کی گواہش ہے وہ راشد بھی ہیں وہ سابت نہیں ہے اللہ حجلہ شاہ سانو اپنے بزرگوں کے محکم احتساب سے محکم قدم قائم رہنے کی توفیق بخشی اعوذ باللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب